في <تصفيق> الله تعالى <تصفيق> فرماته إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے بے شک وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اسے لوٹائے مطلب زندہ کرے گا تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ جس نے سورج کو نہایت روشن بنایا اور چاند کو نور اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو یہ سب کچھ اللہ نے حق ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ اپنی آیتیں تفصیل سے ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں بے شک رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے اس میں بھی البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی اور اسی پر مطمئن ہیں اور وہ لوگ جن اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف اس آیت میں قیامت کے وقوع بارگاہ الہی میں سب کی حاضری اور جزا و سزا کا بیان ہے یہ مضمون قرآن کریم میں مختلف اسلوب سے متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے قیامت کا دن ایسا ہوگا جس میں اللہ کے عدل و انصاف کا اہتمام ہوگا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک شخص جو اللہ کا سخت نافرمان ہوتا ہے وہ عیش و عشرت اور آرام کی زندگی گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے اور دنیا میں اسے کوئی سزا نہیں ملتی اسی طرح ایک نیک آدمی جو اسی طرح ایک نیک آدمی کو اس کی نیکیوں کی جزا دنیا میں نہیں ملتی قیامت والے دن ہر نیک و بد کو ان کے عملوں کے مطابق جزا ملے گی اگر جزا و سزا کا یہ دن نہ ہوتا تو یقینا ظلم ہوتا کہ نیک کو نیکی کی جزا اور بد کو بدی کی سزا ہی نہ ملتی جبکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے پھر بی کے ہم معنی ہیں مضاف یہاں محظوف ہے ذات غیامر ذور سورج کو چمکنے والا اور چاند کو نور والا بنایا یا پھر انہیں مبالغے پر محمول کیا جائے گویا کہ یہ بذات خود ضیاع اور نور ہیں آسمان و زمین کی تخلیق اور ان کی تدبیر کے ذکر کے بعد بطور مثال کچھ اور چیزوں کا اور چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کا تعلق تدبیر کائنات سے ہے جس میں سورج اور چاند کو بنیادی اہمیت حاصل ہے سورج کی حرارت و تپش اور اس کی روشنی کس قدر نا ہے اس سے ہر باشعور آدمی واقف ہے اسی طرح چاند کی نورانیت کا جو لطف اور اس کے فوائد ہیں وہ بھی محتاج بیان نہیں حکما کا خیال ہے کہ سورج کی روشنی بز ہے اور چاند کی نورانیت بالعرض ہے جو سورج کی روشنی سے مستفاد ہے بھوال فتح القدیر و اللّہ علم پھر یعنی ہم نے چاند کی چال کی منزلیں مقرر کر دی ہیں ان منزلوں سے مراد و مسافت ہے جو ایک رات اور ایک دن میں اپنی مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ طے کرتا ہے یہ اٹھائیس منزلیں ہیں ہر رات کو ایک منزل پر پہنچتا ہے جس میں کبھی خطا نہیں ہوتی پہلی منزلوں میں وہ چھوٹا اور باریک نظر آتا ہے پھر بتتج بتدریج, بتدریج بڑا ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ چودھویں شب یا چودھویں منزل پر وہ مکمل مطلب بدر کامل ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ سکڑنا اور باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ آخر میں ایک یا دو راتیں چھپا رہتا ہے اور پھر ہلال بن کر تلو ہو جاتا ہے اس کا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو یعنی چاند کی ان منازل اور رفتار سے ہی مہینے اور سال بنتے ہیں جن سے تمہیں ہر چیز کا حساب کرنے میں آسانی رہتی ہے یعنی سال بارہ مہینے کا مہینہ انتیس یا تیس دن کا ایک دن چوبیس گھنٹے کا یعنی رات اور دن جو ایام استوا میں بارہ بارہ گھنٹے اور سردی گرمی میں کم و بیش ہوتے ہیں علاوہ ازیں دنیاوی منافع اور کاروبار ہی ان منازل کمر سے وابستہ نہیں دینی منافع بھی اس سے حاصل ہوتے ہیں اسی طلوع حلال سے حج سیام رمضان اشور حرم عیدین اور دیگر عبادات کی تعین ہوتی ہے جن کا اہتمام ایک مومن کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هم النار بما كانوا وہی ہے جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان عملوں کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے ان آمنوا وعملوا الصالحات ربهم تجری من تحتهم في بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں جنت کے باغوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمتوں کے باغات میں دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین اس جنت میں ان کی پکار ہوگی اے اللہ تو پاک ہے اور اس میں ان کی دعا ہوگی سلام اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں وَلَو اللہ للناس إليهم أجلهم الذين لا في اور اگر اللہ لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی چنانچہ ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں كذلك ما كانوا اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے ہوئے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ یوں گزر جاتا ہے جیسے اس نے خود کو تکلیف پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے برے عمل پر کشش بنا دیے گئے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اس کے ایک دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ دنیا میں ایمان کے سبب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے پل سراج سے گزرنا آسان فرما دے گا اس صورت میں یہ با سببیت کے لیے ہے حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے لیے ایک نور مہیا فرمائے گا جس کی روشنی میں وہ چلیں گے جیسا کہ سورہ حدید میں اس کا ذکر آتا ہے پھر یعنی اہل جنت اللہ کی ہمد و تصبیح میں ہر وقت رتب اللسان رہیں گے جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح و تحمید کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس الہام کیا جاتا ہے بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر 2835 یعنی جس طرح بے اختیار سانس کی آمد و رفت رہتی ہے اسی طرح اہل جنت کی زبانوں پر بغیر اہتمام کے ہم تو تسبیح الہی کے ترانے رہیں گے پھر یعنی ایک دوسرے کو اس طرح سلام کریں گے نیز فرشتے بھی انہیں سلام عرض کریں گے پھر اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جس طرح انسان خیر کی طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے اسی طرح وہ شر مطلب عذاب کے طلب کرنے میں بھی جلدی مچاتا ہے اللہ کے پیغمبروں سے اللہ کے پیغمبروں سے کہتا ہے اللہ کے پیغمبروں سے کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے کر آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھیج دیتے تو کبھی کہ یہ موت اور ہلاکت سے دو چار ہو چکے ہوتے لیکن ہم مہلت دے کر انہیں پورا موقع دیتے ہیں دوسرے معنی یہ ہیں کہ جس طرح انسان اپنے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے جنہیں ہم قبول کرتے ہیں اسی طرح جب انسان غصے یا تنگی میں ہو یا ہوتا ہے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد وغیرہ کے لیے بد دعائیں کرتا ہے جنہیں ہم اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے مگر اس کے دل میں ایسا ارادہ نہیں ہے لیکن اگر ہم انسانوں کی بدعاؤں کے مطابق انہیں فورن ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں تو پھر جلد ہی یہ لوگ موت اور تباہی سے ہم کنار ہو جایا کریں اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال اور ماں تحتوں کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پا لیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں پس وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرما لے بہاوال صحیح مسلم حدیث نمبر 3009 و سنن ابی داود حدیث نمبر 1532 پھر یہ انسان کی اس حالت کا تذکرہ ہے جو انسانوں کی اکثریت کا شیوا ہے بلکہ بہت سے اللہ کے ماننے والے بھی اس کوتاہی کا عام ارتکاب کرتے ہیں کہ مصیبت کے وقت تو خوب اللہ اللہ ہو رہی ہے دعائیں کی جا رہی ہیں توبہ و استغفار کا اہتمام کیا جا رہا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ مصیبت کا وہ کڑا وقت نکال دیتا ہے تو پھر بارگاہ الٰہی میں دعا و تجروں سے بھی غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر کے انہیں جس ابتلاع اور مصیبت سے نجات دی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوتی پھر یہ تزئین عمل بطور آزمائش اور مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے وسوسوں کے ذریعے سے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور انسان کے اس نفس کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے نفس بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے تاہم اس کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں جو حد سے گزر جانے والے ہیں یہاں معنی یہ ہوئے کہ ان کے لیے دعا سے اعراض شکر الہی سے غفلت اور شہوات و خواہشات کے ساتھ اشتعال کو مزین کر دیا گیا ہے بہوال فتح القدیر پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں البتہ ہم نے ان امتوں کو ہلاک کر دیا جو تم سے پہلے تھیں جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ آئے اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے مجرم لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں خلائف فی الارض من پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَن تُمِقِّنَ قُرْآنًا غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عظيم. اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آیا اسے کچھ بدل دے تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آیا اسے کچھ بدل دے كہہ مجھے اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے بے شک اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَجْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کی تم پر تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ اللہ تمہیں اس کی خبر دیتا چنانچہ میں اس نبوت سے پہلے تمہارے اندر ایک مدت ٹھہرا ہوں تو کیا تم اکل نہیں رکھتے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے وَييععبدُونَ مِادُون اللَّهِ مَا لا يَظرهُم وَلَا يَفَعهُم وَيَقولُونَها أُنائِشُفَ أُن عيدَ اللهَّ قُلْأَتُ نَبئُونَ اللهَّه بِماَا لا يَعلَمُ فيِي السمواتِ وَلَا فِي الأبضسُ بَبحَانهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُون اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان دیتی ہیں اور نہ نفع دیتی ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ آسمانوں میں نہیں جانتا اور نہ زمین میں وہ پاک اور بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ کفار مکہ کو تنبی ہے کہ گزشتہ امتوں کی طرح تم بھی ہلاکت سے دوچار ہو سکتے ہو پھر خلاف خلیفت کی جمع ہے اس کی معنی ہے گزشتہ امتوں کا جانشیں یا ایک دوسرے کا جانشین پھر یعنی جو اللہ تعالیٰ کی و وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں پھر مطلب یہ ہے کہ یا تو اس قرآن مجید کی جگہ قرآن ہی دوسرا لے آئیں یا پھر اس میں ہماری حسب خواہش تبدیلی کر دیں مطلب یہ ہے کہ یا تو اس قرآن مجید کی جگہ قرآن ہی دوسرا لائیں یا پھر اس میں ہماری یا پھر اس میں ہماری حسبِ خواہش تبدیلی کر دیں پھر یعنی مجھ سے دونوں باتیں ممکن نہیں میرے اختیار ہی میں نہیں پھر یہ اس کی مزید تاکید ہے میں تو صرف اسی بات کا پیرو ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے اس میں کسی کمی بیشی کا میں ارتکاب کروں گا تو یوم عظیم کے عذاب سے میں محفوظ نہیں رہ سکتا پھر یعنی سارا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقف ہے وہ چاہتا تو میں نہ انہیں پڑھ کر سناتا نہ تمہیں اس کی کوئی اطلاع ہی ہوتی بعض نے ولادم بھی کے معنی کیے ہیں میں عالم کم بھی علی عی مطلب کہ وہ تم کو میری زبانی اس قرآن کی بابت کچھ نہ بتلاتا پھر اور تم بھی جانتے ہو کہ دعوائے نبوت سے قبل چالیس سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں کیا میں نے کسی استاذ سے کچھ سیکھا ہے اسی طرح تم میری امانت و صداقت کے بھی قائل رہے ہو کیا اب یہ ممکن ہے کہ میں اللہ پر افطلاع باندھنا شروع کر دوں مطلب ان دونوں باتوں کا یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے نہ میں نہ میں نے کسی سے سن یا سیکھ کر اسے بیان کیا ہے اور نہ یوں ہی جھوٹ موٹ اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے مطلب ان دونوں باتوں کا یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے نہ میں نے کسی سے سن یا سیکھ کر اسے بیان کیا ہے اور نہ یوں ہی جھوٹ موٹ اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے پھر یعنی اللہ کی عبادت سے تجاوز کر کے نہ کہ بالکل لیا اللہ کی عبادت ترک کر کے کیونکہ مشرقین اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور غیر اللہ کی بھی پھر جب معبود کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی یا اپنے اطاعت گزاروں کو بدلا اور اپنے نافرمانوں کو سزا دینے پر قادر ہو پھر یعنی ان کی سفارش سے اللہ ہماری ضرورتیں پورے کر دیتا ہے اللہ ہماری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے ہماری بگڑی بنا دیتا ہے یا ہمارے دشمن کی بنی ہوئی بگاڑ دیتا ہے یعنی مشرقین بھی اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو نفع و ضرر میں مستقل نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ سمجھتے تھے پھر یعنی اللہ کو تو اس بات کا علم نہیں کہ اس کا کوئی شریک بھی ہے یا اس کی بارگاہ میں سفارشی بھی ہوں گے گویا یہ مشرقین اللہ کو خبر دیتے ہیں کہ تجھے گو خبر نہیں تجھے گو خبر نہیں لیکن ہم تجھے بتلاتے ہیں کہ تیرے شریک بھی ہیں اور سفارشی بھی ہیں جو اپنے عقیدت مندوں کی سفارش کریں گے نعوذ باللہ پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ مشرقین کی یہ باتیں بے اصل ہیں اللہ تعالی ان تمام باتوں سے پاک اور برتر ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ بَيْنَهُمْ فِي فِيهِ <اختلفون> اور پہلے لوگ ایک ہی امت تھے پھر انہوں نے باہم اختلاف کیا اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے ہو چکی ہے تو ان میں اس چیز کے متعلق یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں تغیر <الْمُتَضِرِينَ> اور وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی تو آپ کہہ دیجئے یقیناً غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے پھر تم انتظار کرو بے شک ما بھی तुम्हारे साथ انتظار करने वालों में से हूं وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء أمسكتم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكر إن رسلنا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون اور جب ہم ان کافر لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھا چکھاتے ہیں تو وہ فورن ہی ہماری آیتوں میں ان کے لیے چالیں ہوتی ہیں تو وہ فورن ہی ہماری آیتوں میں ان کے لیے چالیں ہوتی ہیں جو وہ چلتے ہیں کہہ دیجئے اللہ سب سے تیز تر ہے چال چلنے میں بےشک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھتے جاتے ہیں جو تم مکرو فریب کرتے ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی یہ شرک لوگوں کی اپنی ایجاد ہے ورنہ پہلے پہل اس کا کوئی وجود نہیں تھا تمام لوگ ایک ہی دین اور ایک ہی طریقے پر تھے اور وہ اسلام ہے جس میں توحید کو بنیادی حیثیت حاصل ہے حضرت علیہ السلام کی قوم سے پہلے تمام لوگ اسی توحید پر قائم رہے قوم نوح نے اختلاف کر کے شرک شروع کیا چنانچہ لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا یعنی اگر اللہ کا یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ اتمام حجت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دینا ہے اسی طرح اس نے مخلوق کے لیے ایک وقت موود کا تعین نہ کیا ہوتا تو یقیناً وہ ان کے مابین اختلافات کا فیصلہ اور مومنوں کو سعادت مند اور کافروں کو عذاب و مشقت میں مبتلا کر چکا ہوتا پھر اس سے مراد کوئی بڑا اور واضح معجزہ ہے جیسے قوم سمود کے لیے اونٹنی کا ظہور ہوا ان کے لیے صفا پہاڑی کو سونے کا یا مکے کے پہاڑوں کو ختم کر کے ان کی جگہ نہریں اور باغات بنانے کا یا اور اس قسم کا کوئی مجزہ سازر کر کے دکھلایا جائے پھر یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی خواہشات کے مطابق وہ معجزے تو ظاہر کر کے دکھلا سکتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایسی قوم کو وہ فورن ہلاک کر دیتا ہے اس لیے اس بات کا علم صرف اسی کو ہے کہ کسی قوم کے لیے اس کی خواہشات کے مطابق معجزے ظاہر کر دینا اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں اور اسی طرح اس بات کا علم بھی صرف اسی کو ہے کہ ان کے مطلوبہ معجزے اگر ان کو نہ دکھائے گئے تو انہیں کتنی مہلت دی جائے گی اس لیے آگے فرمایا تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں پھر مصیبت کے بعد نعمت کا مطلب ہے تنگی قحط سالی اور آلام و مصائب کے بعد رزق کی فراوانی اسباب معیشت کی ارزانی صحت وافیت اور فراغت صحت وافیت اور فراغت و خوشحالی وغیرہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری ان نعمتوں کی قدر اور ان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ کفر و شرک کا ارتقاب کرتے ہیں یعنی یہ ان کی وہ بری تدبیر ہے جو وہ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں یعنی اللہ کی تدبیر ان سے کہیں زیادہ تیز ہے جو اختیار کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ وہ ان کا مواخذہ کرنے پر قادر ہے وہ جب چاہے ان کی گرفت کر سکتا ہے وہ جب چاہے ان کی گرفت کر سکتا ہے فورن بھی اور اگر اس کی حکمت تاخیر کی مقتضی ہو تو بعد میں بھی مک عربی زبان میں لغوی لحاظ سے شر والی خفیہ تدبیر اور حکمت عملی کو کہتے ہیں لیکن فائل اور مقصد کے اعتبار سے اچھی بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ مکر کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو اس کا مطلب اچھی خفیہ تدبیر ہے یہاں اللہ کی عقوبت اور گرفت کو مکر سے تعبیر کیا گیا ہے وصل اللہ علی نبینا محمد وََ و صحبہ اجمعین